بسم الله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومursiduna ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدن عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك الفوض ذلك هو الفوض العظيم سادك الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فهو قولي اللہ ارے الحق حقا حق انور دکھنا اشتباح ور نل باقل باقی انور دکھنا اجتناب امین یا رب, رب العزت نے دین حق سچا دین حق وہ چیز ہوتی ہے کہ جو دو نہ ہو وہی حق ہوتی اس لیے کہ یا تو حق ہے یا باطل ہے ان دینا ان دلہ الاسلام نظام وے آف لائف ایک ہی ہے بس اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ورائٹیز ہیں وہ دو نمبر ہیں وہ باطل ہے وہ سوشلزم کی شکل میں ہو وہ فلاںزم کی شکل میں ہو وہ فلازم کی شکل میں ہو وہ کتنے بھی ازم ہو وہ سب تعبت ہیں وہ سب باطل ہیں اس لیے کہ حق ذالک کا اللہ هو الحق جس طرح دو اللہ نہیں ہو سکتے اسی طرح دو نظام بھی نہیں ہو سکتے لہذا دینِ حق وہ یونیک وے آف اور الہدا وہ الہدا جس کا وعدہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا ایک تجربہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے مکرو فریب کا کروا دیا پھر اس سے نکلنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا پھر یہ بات واضح کر دی کہ اگرچہ علم الاسماء جو ہے وہ تمام فزیکل جو سائنسز ہیں علوم ہیں ہمارے ان تمام کا احاطہ کرتا ہے علم الاسماء ناموں کا علم اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کسی چیز کا بھی علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کا کوئی نام نہ رکھیں وہ کیمسٹری ہو تو آپ کو نام رکھنے پڑتے گیسز کو نام دینے پڑتے ہیں ایلیمنٹس کو نام دینے پڑتے ہیں علم دین ہے تو اس میں بھی آپ کو کہیں کلکلا بتانا پڑتا ہے کہیں اقلاح بتانا پڑتا ہے کہیں اس کے مخارج کے نام رکھنے پڑتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو دانتوں کے نام رکھنے پڑے کہ فلاں جو ہے وہ دانتوں کا جوڑا فلاں کہلاتا ہے اور فلاں کا مخرج فلاں آدمی ہیں ان کے آپ نام رکھتے ہیں یہاں تک کہ آپ یوروپ کے اندر جو سائکلون آتے ہیں جو طوفان آتے ہیں ان کا بھی نام رکھتے کبھی وہ جارج ہوتا ہے اور کبھی وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال نام ہوتے ہیں علم الاسماء کا امتحان حضرت آدم علیہ السلام نے پاس کر لیا تھا فرشتے فیل ہو گئے لیکن اگلا امتحان جو تھا وہاں حضرت آدم علیہ السلام فیل ہو گئے وہ آشا آدم اور ابا او فغاواہ سم مجتبہ اور وحدا تو اللہ نے بتایا کہ علم الاسماء دنیا میں کافی نہیں ہے آپ کو دو علوم کی ضرورت ہے ایک وہ علم جو اس بدن کی سوچتا ہے جو آپ کا فزیکل بدن ہے یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے ایک وہ علم ہے جو اس کی سوچتا ہے آپ کو اس نے اے سی بنا کر دیے اس کو ٹھنڈا رکھو قبر ٹھنڈی نہیں کر سکتے قبر ٹھنڈی کرنے والا کوئی اور ہے انہوں نے بجلی ایجاد کر دی آپ کو اپنے گھر روشن کر لیں سڑکیں روشن کرنے وہ قبر روشن کر کے نہیں دیتی وہ بجلی بے شک آپ اس کے اندر مرکری بلب لگا کے کسی کو دفن کر دیں لیکن اس کی برجف میں اندھیرا ہے وہاں جو روشنی چاہیے وہ کوئی اور چیز اس نے دوائیاں بنا کے دیں آپ کو سارے کو درد ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی اسپرین لے لیں جی پیراسیٹامول لے لیں جی فلاں پین کلر لے لیں جی وہ ساری فکر اس بدن کی بڑے بڑے میڈیکل کالجز بنا دیے انہوں نے ڈاکٹر تیار ہو رہے ہیں مگر کس کے اس بدن کی فکر ہے اس کو ہائپر ٹینشن اس کو آئی ایچ ڈی اس کو ہائی بلڈ پریشر اس کو فلاں بیماری اس کو فلاں بیماری علم الاسماء مادہ سے بحث کرتا ہے مادی بدن سے بحث کرتا ہے مادی بدن کے لیے تیار کرتا ہے مادی دوائیاں تیار کرتا ہے وہ جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جو اس بدن کو چلا رہا ہے لیکن نا, ڈیزل جو ڈالتے ہیں پیٹرول جو ڈالتے ہیں فیول جو ڈالتے ہیں وہ جہاز کے اندر ڈالتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے وہ جو جہاز کو اڑانے والا ہے اس کو ڈیزل کوئی نہیں دیتا وہ ڈیزل سے نہیں چلتا اس کا فیول اپنا ہے یہ جو اندر والا جو کہتا ہے میرا ہاتھ میرا پاؤں میرا سر پھٹا جا رہا ہے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے پہلے بھی باہر ایسی چیز کا ذکر ہو چکا کہ جب کوئی پروسیسو موڈ کے اندر دعویٰ کرتا ہے کہ میرا پن وہ دئی کا دعوی کرتا ہے میں الگ چیز ہوں پین الگ چیز ہے یہ میری ملکیت ہے لیکن میں پین نہیں ہوں پین میرا ہے اس کا مطلب میری الگ آئیڈینٹی ہے میری الگ شناخت ہے لہذا جو کہتا ہے میرا ہاتھ میرا پاؤں میرا سر میرا دل میرے پھیپڑے میرے گردے میری آنکھیں میری ناک میرے دانت وہ کون ہے جو یہ دعوے ملکیت کرتا ہے میرا میرا میرا میرا وہ کون ہے وہ جو کہتا ہے اس کو چاہیے الہدا فعمایاتی اللہ کو منی ہدن اس علم السما کے ساتھ الہدا بھی چاہیے اللہ جی ارسلا رسول بال اس ہدا کا چینل کون سا ہر آدمی پہ نہیں بنی ہدایتی وہ الہدا کوئی خاص بندہ چنتا ہے کسی اللہ اپنے کسی بندے کو چنتا ہے ان اللہ استفا من الملائے کا تو روسلا من اناس اللہ چنتا کس کو چننا ہے اس کے لیے کوئی پری ریکویز نہیں ہے کہ اتنے ہزار سال نماز پڑھے دن میں اتنے قرآن ختم کیا کرے اور اتنے روزے رکھا کرے اور فلاں چیز کرے تو کوالیفائی کر جائے گا نبوت کے لیے نہیں وہ واہدی چیز ہے اللہ عطا کرتا ہے وہ نہیں کمائی جا سکتی باقی ولایت کمائی جا سکتی باقی چیزیں جو ہیں وہ کمائی کی جا سکتی تکوا کمایا جا سکتا نبوت کمائی نہیں جا سکتی ان اللہفی اللہ چنتا ٹھیک ہے تو وہ جو الہدا دے کر بھیجا کہ دنیا میں زندگی اس طرح گزارنی ہے تمہارا ایک ایسا دشمن ہے جو نا دیدہ ہے ان نہ ہوں یاراکم ہوا قبیل ہو منحص لا کراؤ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے وہ اور اس کے جو قبیلے والے ہیں جو اس کے ہم جنس ہیں شیاطین جنات وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے بہت لطیف ہیں وہ ہماری نظروں میں نہیں ہیں ہمیں وہ تار رہے ہوتے اس کے لیے اللہ تعالی نے ایسے قوانین بنا دیے کہ اگر تم ان کی حدود کے اندر رہو اللہ کے احکامات کو مانتے رہو تو شیطان کا بس تمہارے اوپر نہیں چلتا جو ہی تم اس دائرے سے نکلو گے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ساتھ لے کر گئے جناب کو تبلیغ کرنے کے لیے تو آپ نے ایک دائرہ مارا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تو نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا یعنی جب تک وہ اس دائرے کے اندر ہے محفوظ ہے ہو سکتا ہے وہ جناب کو نظر ہی نہیں آ رہے لیکن یہ کہ اگر تم اس میں سے نکلے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں تو وہ اس دائرے کے اندر رہے حضور کا خطبہ بھی سنتے رہے جنات کا ریئکشن بھی دیکھتے رہے ان کی شکلوں کو بھی دیکھتے رہے تو گویا حضرت عبداللہ ابن اپنے مسعود عضلہ کلاؤ میں جہاں سے ان کو دیکھ رہے تھے وہ ان کو نہیں دیکھ رہے تو جب تک تم اس دائرے کے اندر رہو گے تب تک شیطان کے لیے تم آؤٹ آف رینج رہو گے بڑی سیدھی سی بات اگر تم ان احکامات سے نکلو گے وقل وب الزی آتے ہی نہ ان کے سامنے ذرا ان کی مثال بیان کرو جس آدمی کو ہم نے آیات دی تھی احکامات دیے تھے گائیڈنس دی تھی انسٹرکشن دی تھی فن سالہ منہ وہ ان سے نکل گیا باہر خلاف ورزی کی اس نے ان احکامات کی فتباہ سیفان تو اس کے پیچھے شیطان لگ گئے فقان مین الغوین تو شیتان نے اغوا کر لیا تھا جب آدمی ان احکامات کو توڑتا ہے تو پھر اس کے بس میں بات نہیں رہتی وہ بے شک کتنا بھی متقی ہو اسے تقوے پر کتنا زوم ہو کہ میں تو بڑا نیٹ ہوں میں تو کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا میں تو عورتوں میں بھی بیٹھا رہوں رہت ہی ہوتا جب مکس گیدرنگ ہو گئی تو معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہی کہ اللہ نے ہاتھ اٹھا لیے معام شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا تیرے ہاتھ میں بھی نہیں رہا اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا سکتا ہے میاں تو تون سے زیادہ متقی نہیں ہے فرمایا لا تک الزنا کہیں بھی نہیں فرمایا لا تزن زنا مت کرو فرمایا لا تک الزنا وہ کام بھی مت کرو جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں اس روڈ پہ مت پڑو <تصفح> وہ الہدا الہدا اور وہ یونیک وے آف لائف جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح اس کے دیے ہوئے نظام زندگی کا بھی کوئی شریک نہیں جس طرح اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے اس کی آیات کی بھی کوئی مثال نہیں ہے اللہ نے فرمایا نہیں فاتو سورت مثلے ایک صورت ہی جیسی بنا کے لے آؤ آو... نہیں نہ لا سکتا ون لم تفالو لم اگر تم نہ کر سکے اور تم کبھی نہیں کر سکو ہمارے یہاں تو چھوڑیے عربوں کے اندر جو عیسائی اور یہودی ہیں لبنانیوں میں اور مصریوں میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں عربی کھاتے عربی پیتے عربی خواب دیکھتے بڑے بڑے آرٹیکلس لکھتے عربی کے اندر لیکن انتنا کل کاثر فصل لے ربے ان شاہ کا ہوا اس جیسی صورت نہیں بنا سکے چیلنج تو ابھی ہے نا چیلنج تو موجود ہے پڑھتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے یہ ان کی مادری زبان ہے وہ سمجھتے ہیں جس طرح اللہ کا کوئی ثانی نہیں اس کی آیات کا کوئی ثانی نہیں اس کے نظام کا کوئی ثانی نہیں باقی سب تواغیت ہیں تعوت غیر الحق ہیں اللہ نے فرمایا فمازا بادل حق علمت دلال حق کے بعد باقی بچا کیا ہے سوائے گمرائی فماز بادل حق علمت وہ کس لیے بھیجا کس لیے دے کر بھیجا میں یوں جہرہ ہوں تاک وہ اس کو غالب کر اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کو پھیلا دے اس کو بھیجا سے غالب کر دے دنیا میں صرف اگر دس آدمی بھی مسلمان ہوں لائق راہدین دین میں جبر نہیں تلوار کی نوٹ پر کسی کو کہا کہ ہندوازم چھوڑ دو مسلمان ہو جائے اسلام اس کا نام نہیں کہ پوری دنیا پر پھیل دو لوگوں کی گردنوں پر جو ہے وہ تلوار رکھے یا کن پٹی پہ پسٹر ان سے کہو کہ مسلمان ہو جاؤ اس کا نام دین لائق راحف الدین یہ زبردستی اللہ نے کرنی ہوتی یہ اغوا کر کے مسلمان بنانا ہوتا ولاؤ شاہ ربو کا لا عام من فی الدے کلو ام جمیا افانت تک اتا یہ کون عموم نیند این ابھی اگر زبردستی کرنی ہوتی تو اللہ کرتا تیرا رب چاہتا تو زمین پر بسنے والے سارے مومن ہو جاتے انت تکر اُناس تو لوگوں کو جبر کرے گا اتا یا کون عمومن نیند نہیں جبر نہیں جبر کس میں ہیں دنیا میں صرف دس مسلمان باقی سارے کافر لیکن وہ جزیا دیں قانون رب کا ہو حتا یدن وہم رول وہ ساغر ہو کر رہے ہیں چھوٹے ہو کر رہے ہیں لارزی لینڈ اللہ کا ہے یہ مطلوب ہے اللہ کو وہ دس آدمی قبول یہ ڈیڑھ ارب قبول نہیں ہے ڈیڑھ ارب میں لیکن نظام کسی اور کا چلتا ہے وہ ربا کا سا کا مطلب یہ نہیں تھا ہم نے وہ ربا کا تھا سر کو چھوٹا کیا ہوا ہے وہ ربا کا سا کا مطلب یہ تھا تیرا رب بڑا ہوتا لا تو خونف اتنا تن لوہم فائٹنگ لڑائی کو جاری رکھو واقعات روم اطا لا تفتنا تنوع یقین دینو للہ جب تک نظام اللہ کا قائم نہ ہو جائے کیریئر لگے رہو کوئی جنگ بند نہیں کرنی ولاسل میں امن کی دہائیاں مت دو امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کسی کا کسی کی چیز پر قبضہ ہے آپ کا کوئی مکان دبا لے اور پھر سلح کے لیے آدمی بھیجنے شروع کر دے جی ہم سلاح کرنا چاہتے تو سلح تو اسی پہ ہوگی نا پہلے میرا مکان خالی کرو مجھے میرے حوالے کرو اس کے بعد سلح ہوگی نا کہ وہ کہہ کہ مکان تو میرے پاس رہنے دو لیکن سلاح کر لو تم کرائے پہ رہنا شروع اللہ کو تو تم نے کرائے پر رکھا ہوا ہے کہ وہ تو کرائے پر گزارا کر لے ایک چھوٹی سی مسجد اسے بنا دو اور ہاؤس اریسٹ کر دو اس کو وہ اس پر گزارا کرو باقی پورا ملک تمہارا ہے جو تم چاہو وہ کرو اس طرح صلح نہیں ہو سکتی جب تک ایک گز زمین بھی تابوت کے قبضے میں صلح نہیں ہو سکتی ہم صلح کرنے کے مجاد ہی نہیں ہے چلا کرے گا تو بہت کرے گا لے یوزرا ہوتا کہ وہ اس کو غالب کرے غالب کرے پھیلائے نہیں عیسائیت پھیلتی ہے اسلام کھڑا ہونے کے لیے آیا اناقیم الدین تبلیغ دعوت یہ اس کے مراحل ہیں فیزز ہیں حضور نے کی نہیں مکہ میں لیکن مدینہ میں آ کے کیا, کیا؟ مکہ میں حضور کی پالیسی مدینے والی ہوتی اور مدینے میں مکہ والی ہوتی تو ہم کہتے کہ حضور نے اپنی پالیسی سے رجوع کر لیا حضور کو یہ ثابت ہو گیا تھا پتہ چل گیا تھا حضور کو کہ دین اس طرح تلوار سے نہیں آئے گا دین تو واہ سے آتا ہے تقریریں کرنے سے آتا ہے درس دینے سے آتا ہے فلاں چیز کرنے سے آتا ہے ہمیں تو ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو آخری احکامات ہوتے ہیں ان کو ویلڈ سمجھا جاتا ہے پچھلے کو منسوخ سمجھا جاتا ہے نماز میں یہی کہتے ہیں نا آپ کہ حضور نے آخری دور میں یوں پڑی تھی حضور نے آخری دور میں یوں کیا تھا لہذا اس کا مطلب ہے حضور جو پہلے کرتے رہے ہیں وہ منسوخ ہو گئے یا کم از کم راجح وہ ہے پرائرٹی اس کو حاصل ہے جو حضور نے آخری دور میں کیا تھا اگر پرائرٹی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ دین اس طریقے سے آئے گا تو وہ مدنی پالیسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے مکی پالیسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا وہ پہلے کی مدینے کے سات سالوں میں چراسی جنگیں ہوئی ہیں ایٹی فور سرایا اور رضوعات یا حضور نے بھیجے ہیں لشکر یا خود کی عادت کی ہے ایٹی فور اور بارہ ساٹھ چراسی سات سالوں میں چراسی ہوئے تو ہر مہینے میں ایک ہوا کہ نہیں ہوا وہ جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے نام لکھواتے تھے وہ ان جنگوں میں جانے کے لیے لکھواتے تھے لے جھیرا ہوں تاکہ اس کو غالب آپ کا رستہ کسی نے روکا آپ ادھر سے ہو کے نکل گئے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا کوئی کنفلکٹ نہیں ہوا اس نے ادھر سے روکا آپ ادھر چلے گئے آپ ادھر آپ تھوڑا سا چلے پتا چلا ادھر بھی ایک ہرڈل ہے آپ نے وہاں سے پھر یو ٹرن لے لیا یہ تو زگ زیب ہو گیا وہ سراطے مستقیم کیا ہے یہ تو بول بلیا ہے اللہ نے ہمارے لیے دائرے بنائے تھے کہ ان دائروں سے باہر نہیں جانا مومن کی مثال کھونٹے سے بندھے ہوئے اس گھوڑے کی طرح ہے جو جہاں تک رسی اجازت دیتی ہے جاتا ہے جہاں رسی ختم ہو جاتی ہے رک جاتی ہم نے اللہ کے گرد باؤنڈریاں مار دی بس تو یہ کر سکتا ہے سے زیادہ ہمارے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں تو بندہ ہم نے کس کو بنا لیا خدا کون بن گیا لے ہو کنفلکٹ کہاں ہوگا پھانسیاں کہاں ہوں گی کوڑے اور سزائیں کہاں ہوں گی جہاں تم کہو گے کہ یہ دیوار ہٹاؤ میرے رب نے سرات مستقیم بتایا اس طرح نہیں اس طرح یہ رستہ ہے جنت کا رستہ یہ لہو ہو۔ تاکہ غالب کرے وہ ربا کا فکبر وہ ہن ساگ وہ چھوٹے ہو کر رہے تیرا رب بڑا ہو بس ساری دنیا مسلمان ہو جائے اس وقت تقریباً ساڑھے پانچ چھ لاکھ ساڑھے پانچ چھ ارب انسان ہیں دنیا سارے مسلمان ہو جائے قانون رب کا نہ مانا جائے فیصلہ مستفی کا نہ مانا جائے اللہ کاتا ہے فلا و رب کا لا یو مینو کا یو حق کے کا تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ فیصلہ تجھ سے نہ کروائیں فیصلے ملکہ برطانیہ کے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں ساری دنیا بھی مسلمان ہو جائے تو اللہ کا کیا فائدہ اس میں ربا رب کو بڑھا رہے یہ تو نبی کا کام نبی کو بھیجا پھر ہم کیا کریں یہ تو کام نبی کا ہے ارسلا رسولا ہو رسول کو بھیجا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطے پر محنت کی ایک خطے پر میں نے وہاں اس نظام کو قائم کیا جو کہا آیت نازل ہوئی عمل ہوا کسی پارلیمنٹ نے نہیں روکا کسی قانون نے نہیں روکا رب بڑا ہو گیا فرمایا ما وم الم یحکم بےما انضل اللہ علیہ کام الکافرون جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں مسلمانی کیا ہے وہ ظالم ہیں وہ فاسق ہیں حضور نے ایک خطے میں محنت غالب کیا کر کے دکھایا اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ یہ ایک نیچرل اور فطری طریقہ ہے ایک پروسیس آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے ایک فارمولا آپ کو دے دیا جاتا ہے آپ جہیں محنت کریں جہاں بھی لگائیں گے آپ اس کو کامیاب ہوں لیبارٹریز کے اندر سائنس کے طالب علموں کو ایک چھوٹا سا تجربہ کروا کے لیبارٹری کے اندر دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو گیس سے اس طرح پانی بنتا ہے پانی میں سے اس طرح آکسیجن نکلتی ہے فلاں اس طرح بنتا ہے ابدل قدیر خان نے ایٹم بم کہیں آ کے بنایا ہے نا کہیں کسی لیبارٹری میں بنا کے تو نہیں آیا تھا ہی لے کے آیا تھا نا ایک تجربہ کر کے دکھوا, دکھا دیا صحابہ کے ہاتھ میں دیا لے کے نکل گئے وہ دش اور دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بیرض ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے لے کے نکلے جہاں گئے وہاں رب کو بڑا کیا انہوں نے جہاں بھی گئے نظام شریعت کا چلا ہے بغداد میں آئے تو وہی نظام اسپین میں گئے تو وہی نظام وہ نظام آ کے اٹھارہ سو میں ایک ڈگری کے ذریعے برطانیہ نے منسوخ کیا ہے اٹھارہ سو باست. تب کا چلا ہوا راتوں رات ہمارے وہ جو جج تھے شریعت کے جو چیف جسٹس تھے صبح ان کو کوئی چپڑاسی بھی نہیں رکھتا تھا لیے کہ شرط یہ تھی کہ انگریزی لازمی ہے قانون جب ان کا آ گیا تو اس کے لیے تو وہ کی ضرورت ہے کرائے کے جھوٹے رینٹے لائر وہ ڈبلو والے نہیں آئی والے اس کے لیے جھوٹے چاہیے تھے ان کا اپنا جان جو کل چیف جسٹس تھے ہندوستان کے صبح کوئی چپڑاسی نہیں ان کو رکھتا تھا کو رات ڈیکری ایشو ہو گئی سارے کون منسوخ ساری عدالتیں ڈسمس تب کا وہ آیا ہوا پاکستان بن گیا جی ہم آزاد ہو گئے ہیں جی پاکستان کا مطلب کیا جی لا الا اللہ وہی 302 دو پاکستان میں وہی 302 دو ہندوستان میں وہی 302 برطانیہ وہی جوٹے یہاں وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں جو وہاں سے پڑھ کے آتا ہے زیادہ ہوتا ہے مدینے سے کوئی نہیں پڑھ کے جاتا اس لیے کہ مدینے کا نظام کوئی نہیں ہے نا وہ چلا اٹھارہ سو باسٹھ منسوخ کر دیا اس نظام کو لاؤ رب کو بڑھا ایک چھوٹے سے جزیرے کی حکومت نے تین برے اعظموں پر حکومت کرنے والے نظام کو اٹھا کے راتوں رات پھینک دیا پتا چلا جب قرآن کا کوئی ورق کہیں گرا ہوا ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس پر فرشتے مقرر ہو جاتے کہ پاؤں کے نیچے نہ آئے نیچے گرا ہوا ہے تو اللہ کے ولیوں میں سے کوئی ولی آتا ہے اور اس کو اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں اگر لکھ لیا جاتا ہے اس قرآن کو کب اٹھاؤ گے نیچے سے پورا قرآن نیچے پھینکا ہوا ہے ملکہ کے قدموں کے نیچے ہے وہ اللہ کا ولی اسے کھا کے اوپر رکھے گا مرف آتا یہ وہ کتاب ہے جو اوپر رہنے آئی ہے نیچے رہنے نہیں آئی مولانا محمد علی جہر رحمت اللہ علیہ پر مقدمہ چل رہا تھا خالق دینا حال میں تو ان سے کہا گیا کہ آپ نماز روزہ کریں اپنا مولوی صاحب یہ آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں اگر آپ ہمیں ریٹن دے دیں کہ آپ سیاست کی بات نہیں کریں گے حکومت کی بات نہیں کریں گے تو ہم آپ پر سے یہ غداری کا مقدمہ جو ہے یہ ہٹا لیتے انہوں نے کہا جج سے میں کیا کروں میرا رب سیاسی ہے میں تو قبضہ چھڑانے آیا ہوں مجھے اس نے قبضہ چھڑانے بھیجا ہے میں اگر تیری ملکہ کی بات مانتا ہوں تو اس کا باغی ہوں اور اگر میں اس کی بات مانتا ہوں تیری ملکہ کا باغی ہوں مجھے یہ منظور ہے میں تسلیم کرتا ہوں میں تیری ملکہ کا باغی ہوں لیکن میں رب کا باغی ہونے کے لیے تیار نہیں جو کرنا ہے. عطا اللہ چا بخاری نے قدم چومے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے پھر میرا رب کہتا ہے یہ میری ہے تمہاری ملکہ کہتی ہے میری ہے وہ کہتے ہیں ہندوستان میرا ہے میرا رب کہتا ہے میرا ہے لہما فیسما بات ہو ماہتے ہو ماں بھائی نہ سراب یہ مسئلہ ہے نبی کی ذمہ داری ہو گئی صحابہ نے بھی کر کے دکھایا کیوں دکھایا اس لیے کہ اللہ نے ان کی بھی کیوں ڈیوٹی لگائی اگلی آیت ہے سورہ یا تاغوت ہے کے حق میں انتہائی خطرناک سورت انگریز کمشنر نے ہندوستان کے ایک مدرسے کو اپنے نصاب میں سے یہ سورت نکالنے کے لیے اس وقت سالانہ پتہ نہیں کتنے لاکھ پاؤنڈ کی اس نے گرانٹ دینے کا وعدہ کیا تھا اگر ان سے ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں کتاب کا لفظ استعمال کیا زین عام حالت القمالات تنجی کو منا جاب نہ لی ایمان والوں میں تمہیں ایک سودا بتاؤں سودے کے نام پہ چونکتے نا ہم فرمایا میں ایک سودا بتاؤں تمہیں حال عبداللہ بتا دوں تمہیں میں بہت سودا گویا یہ کام وہ کریں گے غلبے دین کا جن کا سودا رب سے ہو گیا فرمایا ان اللہ اشترا اللہ نے خرید لیا مینال مومنین ایمان والوں سے کیا انفوسا ہوں ان کا اپنا آپ بات ختم ہو گئی مومن سے مومن کو خرید لیا اور پھر جو اس کی ملکیت میں وہ تو سارے کا سارا ہی ہو گیا غلام کی جائیداد بھی آپ کا کی ہوتی دہذا پہلی بات کیا سی؟ اللہ نے خرید لیا یہاں دو پارٹیاں ایک خریدنے والی ہے ایک بیچنے والی ہے اور ایک وہ متا ہے جس پر سودا ہو رہا ہے تین چیزیں پڑی ہوئی خریدنے والا اللہ ہے بیچنے والا مومن ہے بیچ کیا رہا ہے اپنا آپ یہ جو بک گئے اللہ کے خریدے ہوئے رب دے مل لے ہوئے یہ وہ کام کرتے جو بک گئے امن اور شانتی کہاں آتی ہے آپ گئے بڑا رش پڑا ہوا ہے آپ نے جا کے کہا قصائی سے کہ بھائی یہ مجھے یہاں سے گوشت اتار کے دے دو نے کہا جی یہ بکا ہوا ہے بک گئے آپ خموش بات جو ختم ہو گئی ہے بیچنا ہوتا اس نے اگر تو قیمت پہ دس مباحثہ ہو سکتا تھا جب اس نے سیدھا جواب دے دیا کہ بکا ہوا ہے بھائی بات ستوں یہ سبزی آتی ہے پاکستانی ٹوٹ پڑتے ہیں آپ اس پر وہ جی گنڈیری چاہیے وہ کہتا جی بک گئی ہیں آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں وہ کہتا یہ کدو چاہیے وہ کہتا یہ بھی بک گئے وہ جی سرسوں کا ساتھ چاہیے وہ کہتا یہ بھی بک گیا آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یہ جو دنیا ہاتھ ڈال رہی ہے آپ پر انہیں جواب کیوں نہیں دیتے کہ یہ بک گیا ہے بات ختم ہو جائے امن وہیں آئے گا جہاں کوئی بک جائے گا جو ابھی فار لگا رہا ہے وہاں گا کاتے رہیں وہاں پتھر پڑتے رہیں جواب دے دو یہ بک گیا ہے اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز بکی ہوئی ہے کسی کمی نے خریدی ہے آپ گئے ایک سے پوچھا یہ گوشت ہے وہ بک گیا کنہیں لے آئے گا فلاں نائی لے گیا جی فلاں موچی لے گئے جی چودھری صاحب کہتا ہے مجھے تو وہ جانے میں جانے وہ اسے پتا ہے کہ چودھری صاحب نمٹ لیں گے اس سے جب اسے بھی پتا چلے گا نا کہ میرا خریدا ہوا چودھری لے گیا اس نے گاؤں میں رہنا نہیں وہ کہے گا جی چودھری صاحب نے کھا لیا اسی کھا دے کھا دیں کوئی بات نہیں لیکن چودھری کا خریدا ہوا کوئی موچی آ جائے تو وہ اسے کہے گا جب اسے پتا چلے گا نا چودھری صاحب نے خریدت ایک دم ہاتھ پیچھے کر لے گا جب کسی کو پتا چل جائے نا کہ اللہ نے خرید لیا ہے پھر تو بکنے کے قابل رہتے ہی نہیں نا کوئی دوسری بات ہی نہیں ایک چیز کا ریٹ میاں صاحب لگائیں نیلامی میں تو میں دے سکتا ہوں اس کے مقابلے میں نیلامی کا جواب نہیں دے سکتا جی میاں صاحب نے خریدت چپ ہو جاتا یا تو کوئی سامنے کا ہو نا اور وہ کہتا ہے بلامیا کل کو آپ تجھے خریدنے کے لیے اسی لیے اس نے کہا شاعر نے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا اب ہماری قیمت ہی کوئی نہیں لگا سکتا جو بکے ہوئے ہیں جن کا رب سے سودا ہوا یہ کام وہ کر سکتے اگر ابراہیم علیہ السلام کون بکے ہوئے رب کے خریدے ہوئے تھے نا کیا ہوا جو بک جاتا ہے اس کی حفاظت رب کی ذمہ داری ہوتی وہ رب کی چیز ہوتی جب آگ میں ڈالنے لگے تو جبرائیل آئے کہنے لگے اللہ کا آجتن ابراہیم کو سوال فرمایا اما انت طلاح جہاں تک تیری بات ہے تو کوئی حاجت نہیں ہے اور جہاں تک رب کی بات ہے اسے حاجت بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ نے جب رحیم سے نہیں کہا اس کو بچاؤ ابراہیم سے کچھ نہیں کہا کہ فلاں چیز پڑھو کس سے کہا ڈائریکٹ آر سے کہا میرا مال ہے ٹیک نہ لگے یا نعرہ کونی بردن برتن سیک نہ لگے ٹھنڈی ہو جا اور ٹھنڈ نہ لگے سلام سلامتی والی ہو جا میرا مال ہے نہ جلنا چاہیے نہ ٹھنڈ لگنی چاہیے وہ یہ کام وہ کر سکتے جن کا سودا ہو گیا یہ کلمہ یہ کلمہ سودا ہے ایک کنٹریکٹ ہے ایک آد ہے دہ سامان قریلا لوگوں اللہ کے سودے کے تھوڑی قیمتوں پہ سے مت بیچو رب کا خریدا ہوا یا تو یہ ہو کہ تمہیں کوئی زیادہ ریٹ دے رہا ہے ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ رب کے دیے ہوئے ریٹ سے کوئی زیادہ آ کے ریٹ لگائے تو تمہارا ایمان ڈوڑ جائے تو کوئی نیم ایکسکیوز ہی صحیح لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوگا نا چلو جی بندہ ہے لالچی ہے تو کسی نے زیادہ ریٹ دے دیا تو اس نے بیچ دیا ساری دنیا بھی سونے کی بن جائے لن لاہو محا وہ مسلح ہوں ماں ہو یہ سارا سونا ہو جائے لف بے قیامت کے دن تم اس کا فدیہ فدیہ میں تم سے نہیں لیا جائے گی تمہیں سب کچھ دے دے پھر بھی وہ تھوڑا مول ہے دیکھو بے عدی مت کرو لہذا سو نے فرمایا لا دین علی من لا دہ جو وعدے کا پکا نہیں اس کا دین کوئی نہیں اس لیے کہ سب سے پہلا وعدہ رب سے ہی ہوتا ہے ابھی. یہ سودا ہے وہ جو کسی نے کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اتنا آسان ہوتا کلمہ پڑھنا تو ابو جیل بھی پڑھ لیتا اگر اسے پتا چلتا کہ میں شراب بھی پیتا رہوں گا تو مسلمان ہی رہوں گا میں سوٹ بھی کھاتا رہوں گا تو مسلمان ہی رہوں گا زنا بھی کرتا رہوں گا تو مسلمان ہی رہوں گا تو ایسی پکی مسلمانی ہی... وہ تو فورن مسلمان ہو جائے یہ شہادت گہے الفتنا قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان اور چوبہ گوئے مسلمانن جب میں کسی سے اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں بلرزم میں لرس جاتا ہوں آدمی جب کوئی چیز پاس جیلی ہو نا جیلی ویزے پہ آیا ہو جیلی پاسپورٹ ہو تو رنگ پھک ہوتا ہے ہاتھ کامتے رہتے ہیں آدمی کے بلڈ پیشر لو ہوتا ہے کیوں پتہ ہے نا دو نمبر کام ہے چوئم مسلمانم برزم کے دانم مشکلات لا را مجھے پتہ لا الہ کا مطلب کیا ہے لا مالک اس کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں یہ بک گیا ہے کسی کا خریدا ہوا پڑا ہے کوئی مولانا روم لکھتے ہیں کہ کوئی سامان بیچنے والا چادریں بیچنے والا یہ جو ہمارے دیہات میں آیا کرتے تھے پھیری لگانے وہ چٹائیاں اور وہ کھیس لے کر وہ چادریں لے کر کہتے ہیں کہ کوئی لڑکا نوجوان گزرا فیری اس نے لگائی چادریں لے لو فلاں چیز لے لو تو وہ ملکہ جو تھی اس نے اپنی ماڑی کے اوپر سے چبارے کے اوپر سے جھانگ کے نیچے دیکھا آواز اسے بڑی اچھی لگی تو اس نے گلام کو بھیجا اس نے کہا کہ جاؤ اس کو یہ پھیری والے کو اوپر بلا کے لیا لے گئے چبارے پہ چلا گیا اس نے کہا ہماری مالکا بلاتی ہے تھی آپ کو ملکا صاحبہ بلا رہی ہیں گیا اس نے تالے والے لگا دیے چبارے کے نوجوان کو کٹک گئے کہ میاں آج تو خطرے کی بات اس میں بات شروع کی کہنے لگی تیری آواز بڑی خوبصورت اب لینے اگر دریاں بلایا تھا تو اسے کہنا چاہیے تھے دریاں بڑی خوبصورت چادریں بڑی خوبصورت اس نے کہا آواز بڑی خوبصورت اس نے کہا اور ناک بھی بڑی خوبصورت آنکھیں بڑی خوبصورت کاٹ بہت خوبصورت ساری تعریفیں کر چکی تو اس نے کہا بی, بی یہ بکا ہوا ہے سب میں دریاں چتائیاں بیچتا ہوں اس کی بعد کا اس کو کسی نے خریدا ہوا یہ بتا ہوا مال ہے ہاں میرے اندر ایک کمال ہے اٹھارہ ہاتھ بلندی پر چھلانگ مارتا ہوں میں زمین سے وہ کمال میں تمہیں دکھا سکتا ہوں باقی میرا کچھ بھی نہیں ہے وہ دورہ اور اس نے ماڑی کے اوپر سے چھلانگ لگا دی دروازے بند تھے اٹھارہ ہاتھ ماڑی تھی ڈبل سٹوری تھا وہ جب چلاگ ماری تو اس نے کہا کہ اللہ یہاں تک اس مال کو بچانا میرے بس میں تھا میں نے بچا لیا ہے آگے تیرا جان تیرا مال جان جہاں وہ گرا نیچے وہ ایک جوہر تھا جہاں گاؤں والوں کا وہ گندا پانی آتا تھا وہی بات ہوئی نارو پونی بردن و سلامن اسی ایپ کی تفصیل میں مولانا روم نے لکھا اللہ نے اس طالاب کو کہا کہ میرا مال آ رہا ہے گندا نہیں ہونا چاہیے وہ نوجوان جب گرا اس جوہر کے اندر تو امبر کی ایسی خوشبو پھیلی اس گاؤں کے اندر کہ گاؤں والے دیوانے ہو گئے دوڑ کے آئے اور کوئی چیکڑ منہ اس کیچڑ کو منہ پہ مل رہا ہے کوئی کپڑوں پہ مل رہا اور گندگی نہ لگے یہ میرا مال ہے یہ کام وہ کر سکتے اس راہ میں وہ نکل سکتے یہ جو چوری کھانے والے مجنو ہیں یہ نہیں نکل سکتے اور ہماری اکثریت چوری کھانے والے مجنو اس لیے وہ مسلمان ہے کہ مسلمان کے بیٹے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے مسلمانوں نے اور انہوں نے یہ سمجھا ہوا کہ یہ بائی برتھ چونکہ آئیڈینٹی ہے لہذا اس کو کوئی منسوخ ہی نہیں کر سکتا جامد ایمان ہے جامد ایمان وہ جو اس مال کو لیے لیے پھرتے ہیں جہاں اللہ کہتا ہے وہاں لگا دیتے اس لیے کہ انہیں پتا اللہ نے خرید لیا ہے اللہ نے مل لے لیا ہے ٹھیک ہے کیا دیا جنت اللہ نے جنت دی ہے جنت لے لو اور جنت کے ساتھ جو باقی لوازمات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں نا جب کسی سے یہ کہا جاتا کہ آپ جی فلاں ملک کی نیشنلٹی لے لیں پاسپورٹ لے لیں تو اس پاسپورٹ کے ساتھ جو جڑی ہوئی ساری سہولتیں ہیں جو اسٹیٹس ہے وہ دکھتا ہے وہ پاسپورٹ چار سفے کا دس سفے کا نہیں ہوتا اصل چیز بھی وہ جنت نہیں ہے من اللہ ہے اکبر جنت اسی کو ملتی ہے جس کو رضوان ملتی ہے اصل چیز رضا ہے رضی اللہ عنہم کیا کیا تھا انہوں نے موٹر بڑے بڑے بنا دیے تھے ماریاں بنائی تھی وہ مسا ابن عمیر جس کا دو سو درم کا جوڑا سل کے شام سے آیا کرتا تھا ایک لنگوٹی میں دفن ہوا لیکن رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہو رب کو راضی کیا انہوں نے یہ کام وہ کر سکتے جان اور مال اللہ نے مل لے لیا ان کا مال ان کا نہیں ہے رب کا ان کی جان ان کی نہیں ہے ان کا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ لیکن کس طرح بے ان لا ہوں اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے تو یہ مال رب کا ہے وہ لٹانے کے لیے دوڑتے پھرتے یو کاتے لون نفی سبیلّہ فیک تو لون وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں وہ تو جب متا ٹھکانے لگتی ہے نیزا کھایا ہے تو قسم کھائی ہے پھس تو وہ رب القعبہ رب کعبہ کی کسم میں کامیاب ہو مال ٹھکانے لگ گیا وہ جنت دکھا دی گئی اس لیے کہا گا کہ شہید کو جنت اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا تو سارے گنا معاف ہو جاتے یا پھر لقم دنوب کم یا پھر لقم دنوبا کم ویخل اور ان کا محل ان کے ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے دیکھا خوش تو عرب بلکھا نقد و نقد سودا ہے جنت تیری ہے لیکن شرط ایک جنت تیری ہے یہ آنکھیں رب کو دے دیں جنت تیری ہے اگر تیرے پاؤں رب گئے جنت تیری ہے اگر تیرے ہاتھ رب گئے جنت تیری ہے اگر تیرے کان رب کے جنت تیری ہے اگر تیری زبان رب کی ہے وہ حدیث کچھ ہی نہیں اس کے پاؤں میرے پاؤں ہو جاتے ہیں جن سے وہ چلتا ہے اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہوتے ہیں حدیث کے الفاظ کے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں یعنی اس کے ہاتھ میرے ہو جاتے ہیں لہذا اس کا کسی چیز کو پکڑنا رب کا پکڑنا ہوتا ہے وہ رام تھا ولہ کن اللہ اے نبی تو نے مٹی نہیں پھینکی تھی اللہ نے پھینکی سلم تک تو لو ہم وتل ایسا تم نے انہیں قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا انہیں ان کا ہاتھ اقبال نے کہا نا مرد مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کیوں یہ ہاتھ اس نے اس کو دے دیا اور وہ الفاظ میں اس کے پاؤں بان جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہو کہا جی اللہ پاؤں باندھ جاتا جی یہ تو بڑی توہین کی بات ہے قدسی ہے مقصد یہ کہ اس کے پاؤں میرے ہو جاتے ہیں ہوتے اس کے پاس ہیں چلتا اس طرف ہے جدھر میری مرضی ہوتی ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑتا اس کو ہے جس کو میری مرضی ہوتی ہے اس کی آنکھیں اس کے پاس ہوتی ہیں دیکھتا وہ ہے جو میں کہتا ہوں اس کے کان اس کے پاس ہوتے ہیں سنتا وہ ہے جو میں کہتا ہوں تو اگر میری مرضی میری ان پر چل رہی ہے تو یہ کس کے ہیں اللہ کے تو اگر پاکستان پر مرضی کسی اور کی چل رہی ہے تو پاکستان کس پر ہے تمہارے کرایہ کوئی بڑھاتا ہے تمہارے بجلی کے ریٹ کوئی بڑھاتا ہے اور تم کہتے ہو ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہے زندہ قوم ایسی ہوتی ہیں وہ جنت تیری ہے فرشتے بھی جنت میں نہیں جائیں فرشتہ جنت میں نہیں جائیں گے جنت تیری ہے فرشتہ جنتی نہیں ہے فرشتہ جنتی نہیں ہے بڑی عجیب بات ہے بھائی کیوں فرشتہ جنتی نہیں آج تک تو ہم یہی سمجھتے ہیں فرشتہ جنت میں جائے گا مگر فرشتہ جنتی نہیں ہے جیسے جو ہوتا ہے جہاز کے اندر وہ پیسنجر نہیں ہوتا ہوتا جہاز کے ہی اندر ہے وہ تو تیرا نوکر ہوتا ہے نا اس کو پیسنجر کوئی نہیں کہ کوئی کریو کہتا ہے اس کو کوئی کیا کہتا ہے اس کو کوئی مہمان کہ میزبان کہتا ہے اس کو فضائی ہوائی میزبان پیسنجر کوئی بھی نہیں لکھتا اس کو پیسنجروں کی تعداد الگ لکھتے ہیں کریوز الگ لکھتے ہیں ٹرین چلی چودھری صاحب کا سلیپر بک ہے چودھری علی شیر کا بڑے مشہور چودھری جنگ کے ان کا بیٹا احمد علی اندر نہیں جا سکتا کیوں? سلیپر چودھری کے نام بک اس کا بھائی رحمت علی سلیپر میں نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتا سلیپر چودھری صاحب کے نام بک ہے اس کا بھتیجا سرور علی نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتا اس لیے نہیں جا سکتا کہ سلیپر کے باہر نام لکھا ہوا ہے چودھری علی شیر تو جا کے تو دیکھ ہاں جب ٹرین رحیم یار خان کھڑی ہوئی ہے تو ایک میلے کپڑوں والا تولیا ڈالا ہوا ہاتھ میں اس نے چائے پکڑی ہوئی ہے اور روٹیوں کا ایک تھیلا اس نے پکڑا ہوا ہے وہ چڑھتا ہے ٹرین پہ اور چودھری صاحب کے سلیپر میں گھس جاتا ہے کوئی بھی نہیں روکتا ہو. جہاں چودھری کا بیٹا نہیں جا سکتا جہاں چوہدری کا بھتیجا نہیں جا سکتا اس کا بھائی نہیں جا سکتا وہاں وہ آدمی جو کہتا ہے گرم کباب گرم نان اندر گھس گیا ہے رحیم یار خان سے ٹرین چلیا سادقہ بار تک چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا کیوں وہ پیسنجر بن کے نہیں گیا وہ خادم بن کے گیا فرشتے جنت میں جائیں گے تیرے خادم بن کر جنتی کی حیثیت سے کوئی نہیں جائے گا تو ہی جائے گا جنتی جنت تیری لیکن شرط وہی ہے آنکھیں رب کی ہوں گی تو جنت تیری ہوگی یہ ہاتھ پاؤں رب کے ہوں گے وہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب کے بھائی جو ملمو میں نہیں ہے جینب بنتے کے بھائی رات کو دعا کرتے ہیں رو رو کہ اللہ کل دشمنوں سے سامنا ہو جب میں ان کو قتل کروں وہ مجھے قتل کر وہ میرا پیٹ پھاڑ دے وہ میری ناک کاٹ وہ میرے کان کاٹ وہ میری آنکھیں نکال دی اور پھر قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو تو پوچھے کہ عبد اللہ یہ کیا ہوا تیرے ساتھ میں کہوں کہ اللہ یہ تیری راہ اور پھر شہید ہوئے یہ دعائیں کون مانگتا ہے جنہوں نے بیچ دیا وہ کہتے ہیں آپ دیکھنا اے یا کوئی چیز آپ جب بیچ دیتے ہیں تو جب تک وہ ٹھکانے نہیں لگتی آپ کے اندر خود ختنی رہتی ہے ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کب اٹھا کے لے جائے ایک بوجھ ہے خراب ہو جائے گا کہیں مس یوز ہو جائے گا خام مخواہ ٹھکانے لگتا لے کے ایسی وہ باہر نکلتا تو آپ کو بڑی کھلا پن محسوس ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی پینٹ والا گھر میں آ کے دھوتی باندھے تو بڑی اسے ریلیکس محسوس کرتا ہے اپنے آپ جنہوں نے بیچا پھرتے وادیوں میں گاٹھیوں میں میدانوں میں کہ کہیں ٹھکانے لگے کہیں مس یوز نہ ہو جائے ہمارے گلے نہ پڑ یہ بچا بچا کے سنبھال سنبھال کے وہی وہ رکھتے ہیں جو اپنا سمجھتے ہیں اس کو جنہوں نے بیچا نہیں ہے قبضہ کیا وہ چھپا چھپا کے رکھتے وہ جو گھاتیوں میں لیے پھر رہے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ دنیا کیا کہے گی جب کسی زمانے میں مولانا کوسر نیازی مرہوم جماعت میں ہوا کرتے تھے تو انٹی کا جانی جب تحریک چلی تو انہوں نے مولانا مدودی مرہوم کو سزائے موت ہو گئی اور جو ان کی پہلے نمبر کی جتنی قیادت تھی وہ جیل میں تھی تو بڑا افراتفری کا عالم تھا اور یوں پتہ چلتا تھا کہ ایوب خان نے خدا بنا ہوا تھا اٹھارہ سو میں ہمارے شرعی قوانین کینسل کیے ہیں اور انیس سو میں ایوب خان نے ہمارے آئلی قوانین پاکستان کے اندر منسوخ کیے ہیں ابھی تک منسوخ چلے آ رہے ہیں پاکستانی مرد کے بعد طلاق کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے واپس لے لیا گیا ہوا یونین کاؤنسل <سلام> میں طلاق جائے گی چاہے آپ نے تین دیے چاہے چار دیے سات دیے کچھ بھی دیا وہ یونین کونسل کا ایک سیکٹری ہوگا مثال کی عدالت بیٹھے گی ایک لڑکی کے اور ایک لڑکے کے گھر والوں سے بلایا جائے گا انہوں نے ایکسپٹ کر دی تو طلاق ہے ورنہ آپ کے منہ پر ماریں گے جاؤ رکھو بیوی چاہے اس کو جتنی بھی طلاقیں دی ہوئی اور ایسا ہو رہا ہے عورتیں رہ بھی رہی ہیں خدا بنا ہوا تھا اور اسی کا ہوا تھا اس افراتفری کے عالم میں ایک شعر کہا تھا بعد میں تو خود ان کا بھی یہی حال ہو گیا وہاں فرمایا انہیں انہوں نے کہا تھا کشا کشے خسو دریا ہے جیدنی کو سل خس کہتے ہیں گھاس کو گھاس کا تنکا جب پانی کے اوپر ہو تو دریا کے الٹے رخ کیسے جائے گا وہ تنکا الٹے رخ چلنا چاہتا ہے وہ کہتے رج پسند ہے ان کا آئیڈیل چودہ سو سال پیچھے ہے یہ زمانے کو پیچھے مرنا چاہتے ہیں دریا کے الٹے رخ چلنا چاہتے ہیں کوس میاضی نے کہا کشا کشے خسو دریا ہے دیدنی کوسر الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے یہ چکا اُلٹا موڑنا چاہتے ان کا آئیڈیل پیچھے ہے یہ کہتے ہیں ویسے بن جاؤ جیسے اب بکر سے دیکھ رہے ان کا آئیڈیل تو وہ ہے نا جو آپ نے دیکھا وہ رپورٹیں بھی آ رہی ہیں انٹرنیٹ پہ بھی آ رہی ہیں اب اردو میں بھی ترجمہ آ گیا عربی بھی ترجمہ پڑھو مزے لو ان کا آئیڈیل ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ہمارا آئیڈیل جام کر دیا گیا کمفی رسول اللہ اس وقت مجھے ویسے چاہیے جیسے وہ مینو الناس ایسا ایمان لاؤ جیسا وہ بکر لائے ہیں عمر لائے ہیں عثمان لائے علی لائے ایسا ہی تو ہمیں تو سمپل وہ دیا گیا لہذا ہم دریا کے الٹے رخ چلنا چاہتے جہاں کہیں بھی ہے دنیا کو ہم ہی آنکھوں میں رڑکتے ہیں اور جہاں بھی ہے لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں پر دنیا میں ہر جگہ مصیبت آئی ہوئی ہے اس لیے کہ مسلمان باری ہے وہ تعوف سے مساجت نہیں کرتا اگر ویٹ ان کی طرح مردوں کے ساتھ مردوں کا نکاح ہونا شروع ہو جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہے پھر مسلمانوں کو بھی مسلمان اس لیے لڑ رہا ہے اس لیے زریلو خواب مہاجرین ہیں کیمپوں میں پڑے ہوئے کہ وہ کہتا نہیں میں نے ویسے کرنا جیسے میرا رب کہتا ہے وہ کہتا ہے ایسے کرو جیسے زمانہ کہتا ہے تو زمانے سے لڑو گے تو تمہارے ہی کیمپوں میں پڑے ہوں گے نا وہ چچنیا میں لڑ رہا ہے وہ بوسنیا میں لڑ رہا ہے وہ کوسوبو میں لڑ رہا ہے وہ اراکان کے اندر لڑ رہا ہے وہ برما کے اندر لڑ رہا ہے وہ کشمیر کے اندر لڑ رہا ہے وہ فلسطین کے اندر لڑ رہا ہے دنیا کے ہر خطے میں یہ دبنے والا نہیں ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا دو گی یہ ایکشن ری ایکشن ہے یہ دبے گا نہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلتے یہ نکلتے رہیں گے تو میں نے نہیں سر چند دئی میں اٹھتے رہیں گے الگ بات ہے کہ ہماری اکثریت وہی ہے جس نے بیچا کچھ نہیں قبضہ رکھا ہوا بہرحال یہ دین کے غلبے کی بات وہی کرے گا جو اس پر اپنا دعوی چھوڑ دے گا اللہ کو اس کا مالک سمجھے گا اور کوئی بھی ہاتھ رکھے تو اسے جواب دے گا بی بی یہ بکا ہوا ہے یہ کسی کا ہے میرا نہیں یہ مل لیا ہوا ہے وہ یہ کام کر سکتا چاہے کوئی بھی اس پر اپنا حق جتائے واہرداوان